أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفثه ونفسه إن الله لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء هو الذي يصوركم في الأرحام كيف يشاء لا إله إلا هو العزيز الحكيم ان اللہ یقیناً اللہ تعالیٰ لاقفہ علیہ شعیل اس پر کچھ بھی کوئی چیز بھی مخفی نہیں ہے پوشیدہ نہیں ہے فی زمین میں والا فصما اور نہ ہی آسمان میں آسمان و زمین میں سے کچھ بھی اللہ تعالیٰ پر پوشیدہ نہیں ہے ولدی اسور کم فل اور حامق وہی ہے جو تمہاری صورت بناتا ہے تمہاری صورت گری کرتا ہے رحموں میں جس طرح وہ چاہتا ہے لا الہ اللہ اس کے سوا کوئی بھی معبود پر حق نہیں العزیز الحکیم سب پر غالب اور نہایت حکمت والا ہے کمال حکمت والا ہے اللہ سبحانہ ہوا تھا نے دونوں آیتوں میں عزیز اور ضونت ہونے کی دلیل بیان فرمائی ہے پچھلی آیت میں اللہ تعالی نے فرمایا ہے نا اللہ عزیز اللہ تعالی خوب غالب اور بدلا لینے والا ہے تو اس کی علت اور وجہ اللہ تعالیٰ نے ان آیات میں بیان کی ہے کہ اللہ تعالیٰ پر زمین و آسمان میں سے کچھ بھی مخفی نہیں ہے لہذا اللہ کو غلبہ حاصل ہے اور کوئی چھپ نہیں سکتا تو اللہ سب سے انتقام لے لے گا اسی طرح اس صورت میں جو اللہ سبحانہ نہ نے دعویٰ کیا ہے اس دعوے کی وجہ ان آیات میں ہے دعویٰ ہے سورت کا اللہ اللہ اللہ کے سوا کوئی بھی معبود برحق نہیں اور اگلی تقریباً تراسی آیات اسی دعوے کی تصدیق اور اس کے دلائل سے بھری ہوئی تو مقصد یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کو اسمان و زمین کی ہر بڑی چھوٹی ظاہر پوشیدہ ہر چیز کا علم ہے حالانکہ وہ عرش پر ہیں عرش پر ہونے کے باوجود زمین کی چھوٹے سے چھوٹی بڑے سے بڑی ظاہر اور پوشیدہ ہر طرح کی چیز کے بارے میں وہ جانتا ہے تو پھر اللہ سبحانہ ہوا تھا کے سوا اور کون ہے جو معبود بر حق ہو سکتا ہے پھر اگلی آیت میں ولدی یسمب الرحام فا <يَشَاع> وہی ہے جو شکم مادر میں جیسے چاہتا ہے تمہاری صورت گری کرتا ہے تمہاری شکلیں صورتیں بناتا ہے اس آیت میں بھی اللہ سبحانہ بہانا نے اپنے دعوے کا اس بات کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہی اکیلا وہ ہے جو انسانوں کو پیدا کرتا ان کی شکلیں صورتیں بناتا ہے جیسے چاہتا ہے پیدا کرتا ہے اور عیسا علیہ صلاط و سلام جن کے بارے میں تم اے عیسائیوں یہ کہتے ہو کہ وہ اللہ ہیں یا اللہ کا بیٹا ہیں یا تین میں سے تیسرا ہیں یہ جو ان کے عقیدے ہیں عیسائیوں کے ان پر اللہ تعالیٰ نے زد لگائی ہے کہ وہ بھی اللہ تعالیٰ کے بندے ہی ہیں وہ بھی ماں کے بطن سے پیدا ہوئے ہیں اور ان کی بھی شکل و صورت اللہ سبحانہ ہوا تعالی نے بنائی ہے تو وہ اللہ کا بیٹا یا اللہ کیسے ہو سکتے ہیں ولدی یسوی رقم فلحامی سے ایک معنی یہ بھی ہے کہ اللہ سبحانہ ہوا تعالی ہی شکلیں صورتیں بناتے ہیں اچھی یا بری خوبصورت کوئی زیادہ ہے کوئی کام ہے یہ اللہ تعالیٰ کی سلخت ہے اللہ تعالیٰ کی کاریگری ہے اور اس طرح کی مختلف شکلیں بنا کے اللہ تعالیٰ نے جہان کو رونق بخشی ہے گلہائے رنگا رنگ سے ہے رونق چمن اے ذوق اس جہاں کو ہے زیب اختلاف سے یہ جو اختلاف ہے رنگوں کا شکل و صورتوں کا یہ اس جہان کی خوبصورتی ہے اور یہ ساری اللہ سبحانہ ہوا تھا نے پیدا کیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اگر بیوی بی کو ڈانٹنا پڑے تو لا تریب الوجہ چہرے پہ نہیں مارنا ولا تو کب برا نہیں کہنا کبھی برے چہرے والی بد صورت اس کو نہیں کہنا والا تاجر اللہ فلبعید اور ناراض ہو کے گھر سے پہر رات نہیں گزارنی اس کو اکیلا چھوڑو لیکن خود گھر میں ہی رہو تو یہ چہرے صورتیں اللہ سبحانہ و کی تخلیق کرتا اللہ تعالی کی پیدا کرتا ہے مذکر مونس نار یا مادہ رنگتیں سیاہ سرخ سفید گندمی جیسی بھی اسی طرح کسی کو ناقص اور خلقت اللہ تعالیٰ پیدا کرتا ہے کسی کو تام اور خلقت پیدا کر دیتا ہے کسی میں کوئی نہ کوئی نقش اور عیب رہ جاتا ہے اور کوئی بالکل صحیح سلامت وہ پیدا ہوتا ہے اسی طرح کسی کا خوش قسمت ہونا یا بد قسمت ہونا حتیٰ کہ عمر اور رزق یہ بھی سارا کچھ لکھ دیا جاتا ہے صحیح بخاری وغیرہ کی متعدد احادیث میں یہ بات مجبور ہے کہ بچہ ابھی ماں کے پیٹ نہیں ہوتا ہے تو اس کے لیے اس کی موت کا وقت اس کی عمر اس کا رزق اس کا شقی یا سعید ہونا بد وقت یا نیک بخت ہونا سب لکھ دیا جاتا ہے اور یہ سارا کام کرنے والا اللہ سبحانہ خانہ ہے پھر آخر میں وہی بات اللہ تعالیٰ نے دہرائی اللہ اللہ کے سوا کوئی معبود بادھک نہیں ہے العزیز الحکیم جو سب پر غالب ہے نہایت حکمت والا ہے بہت غالب بہت حکمت والا ہے تو یہ اللہ سلحانہ ہوا تعالی کے دعوے کا اس بات ان آیات میں ہے انزل کل کتاب امن آیات محکمات ہن امل کتاب و اخر و وہی ہے جس نے آپ پر کتاب نازل کی منہ و آیات محکامات اس میں کچھ آیتیں محکم ہیں ہن ام کتاب وہی اصل کتاب ہیں کتاب کی اصل ہیں و اخرو اور کچھ دوسری آیات ہیں جو متشابہ ملتی جلتی ہیں ف عم الدین فی قلوہ ضعی غن فیط تب نما من تو وہ لوگ جن کے دلوں میں کجی ہے ٹیڑا پن ہے فیت مَا عمل مِنْهُ ہو تو وہ اس میں سے اس چیز کی پیروی کرتے ہیں جو ملتی جلتی ہیں جن کے معنی ملتے جلتے ہیں ابتغا الفتنتی و ابتغا اس میں فتنہ تلاش کرتے ہوئے اور اس کی اصل مراد تلاش کرنے کے لیے وہ متشب آیات کے پیچھے پڑ جاتے ہیں جو کئی معانی میں ملتی جلتی ہیں بما علم طبی اللہ اور اس کی تعویل اس کی مراد اصلی وہ اللہ کے سوا اور کوئی نہیں جانتا وراث خون فل علم یقولون اور جو علم میں پختہ لوگ ہیں وہ کہتے ہیں آ منابینہ ہم اس پر ایمان لے آئے ہیں یہ سب ہمارے اللہ کی طرف سے ہمارے رب کی طرف سے ہے پما دل الباب اور عقل مندوں کے سوا اور کوئی نسیح اگر اللہ پر وقف نہ کریں تو پھر مانا بنے گا وما يعلم اللہ والراسخون فی العلم ان متشاب آیات کی تعویل تفسیر اصل مراد صرف اور صرف اللہ تعالیٰ جانتا ہے اور وہ لوگ جانتے ہیں جو علم میں پختہ ہیں اور وہ کہتے ہیں کہ من بھی ربینا جو علم میں پختہ ہیں اور یہ کہتے ہیں کہ ہم اللہ پر ہم اس پر ایمان لے آئے ہیں کہ یہ سارا کچھ ہمارے رب کی طرف سے نازل کرتا ہے ایسے فی علم لوگ بھی ان آیات کی تعویل جانتے ہیں کتاب آیات و محکمات قرآن مجید میں یہاں پہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے قرآن مجید کی چند آیات کو محکم اور چند آیات کو متشاب قرار دیا ہے جبکہ دوسرے مقام پہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قرآن مجید کی ساری آیات کو محکم قرار دیا ہے کتاب الحکیمت آیا سورہ سر میں لام را کتاب الحکیمت آیا یہ ایسی کتاب ہے کہ جس کی آیات محکم ہیں اور پھر تیسری جگہ پہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قرآن مجید کی ساری آیات کو متشابہ قرار دیا ہے فرمایا ہے اللہ کتاب اللہ نے احسن الحدیث سب سے اچھی بات یعنی قرآن نازل کیا ہے کتابا یہ ایسی کتاب ہے متشاب جو متشابہ ہے تو ظاہری طور پہ تو معلوم ہوتا ہے کہ یہ تین جگہوں پہ قرآن کی آیات کے محکم یا متشابہ ہونے کا بیان ہے اور تینوں جگہوں پر الگ الگ بات کہی اللہ سلحانہ تعالیٰ نے لیکن الگ الگ بات تو کہی ہے مگر یہ الگ الگ بات آپس میں ٹکراتی نہیں تضاد اور تناقض نہیں ہے ان میں جہاں پہ اللہ سلحان تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ یہ قرآن کتاب اس کی ساری کی ساری آیات محکم ہیں اس کا معنی یہ ہے کہ قرآن مجید فرقان حمید کی جو آیات بینات ہیں ان میں کسی قسم کی کوئی کمی کوئی خرابی اور اسی طرح کسی قسم کا کوئی نقص بالکل بھی نہیں ہے یہ سب محکم مضبوط رسیل الاسلوب ہیں سارا قرآن محکم اور جہاں کہا ہے کہ اس کی ساری آیات متشابہ ہیں وہاں پہ متشابہ سے مراد کہ قرآن مجید فرقان امید کی ساری آیتیں ایک دوسرے کے ساتھ ملتی جلتی ہر آیت کا دوسری آیت کے ساتھ رمت ہے ہر صورت کا دوسری صورت کے ساتھ رمت ہے بے جوڑ نہیں کئی کلام ایسے ہوتے ہیں کہ آپس میں ان کا کوئی ربط اور جوڑ نہیں ہوتا جبکہ مجید فرقان حمید کی جو آیات بیانات ہیں یہ متشابہ ہیں ایک دوسرے کے ساتھ ملتی جلتی ہیں بات سے بات نکلتی ہے بات سے بات نکلتی ہے ایسی سلاست اور روانی ہے کہ بندہ پڑھتا چلا جائے پڑھتا چلا جائے تو کام جاری و ساری ہی رہتا ہے کہیں پر رکنے کو دل نہیں کرتا عام طور پہ یہ افسانہ نگار لوگ ہوتے ہیں کسے کہانیاں لکھتے ہیں ڈائجسٹ وغیرہ میں جو چھپتی ہیں کہانیاں ان کے اندر بھی اسی قسم کا وہ اسلوب اپنانے کی کوشش کرتے ہیں کہ بندہ جب شروع کر لے پڑھنا تو اس کو بے چینی لگی رہتی ہے جب تک ختم نہ ہو آگے کیا, آگے کیا ہوا آگے کیا ہوا آگے کیا ہوا وہ اس انداز میں ایسی سلاست اور روانی ہوتی ہے کلام ایسے ہی کئی علماء کرام وہ ان کی تحریر کا اسلوب اس انداز کا ہوتا ہے مسئلے مسائل جن کو لوگ مشکل سمجھتے ہیں نا مسئلے کہ وہ جی خشک سا موضوع ہے پڑھتے ہوئے بندہ تو کتا کا شکار اس کو انتہائی آسان الفاظ میں سلیس عبارت میں اور ایسے تسلسل کے ساتھ لکھتے ہیں کہ بندہ پڑھتا ہی چلا جاتا ہے مولانا اسماع السلفی صاحب رحمہ اللہ تعالی رحمت واسعہ ان کی تحریر میں یہ اسلوب تھا ان کی کوئی بھی تحریر آپ اٹھا لیں پڑھتے پڑھے تو بس بندہ چلتا ہی جاتا ہے پڑھتا ہی جاتا ہے مشکل سے مشکل عقائد کے معاملات پر بھی اگر انہوں نے قلم اٹھایا ہے تو ایسی روانی اور سیاست یہی معنی ہے یہاں پر متشابہ کا کہ قرآن مجید ایسی کتاب ہے کتاب اور اس کی آیات آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ ملتی جلتی ہیں ان کا آپس میں بڑا ربط ہے اور جوڑ ہے یہ بے ربط بے جوڑ نہیں اور اس مقام پہ جو اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے منہ آیات محکمات مل کتاب و اخر متشابہ اس کی کچھ آیات محکم ہیں جو اصلے کتاب ہیں کتاب کی اصل ہیں اور کچھ دیگر آیات ایسی ہیں جو متشابہ ہیں تو اس میں محکم آیات سے وہ آیات مراد ہیں کہ جن میں سے ایک معنی نکلتا ہے اور اس کے اندر کسی قسم کی تعویل کی گنجائش نہیں ہوتی اور کچھ دوسری آیات متشابہ ہیں اس سے مراد وہ آیات ہیں کہ جن میں تحویل کی گنجائش باقی ہے تو جن میں تعویل کی گنجائش نہیں ان کو امر کتاب قرار دیا ہے اور جن میں تحویل کی گنجائش ہے ان کو متشابہ قرار دیا ہے اور وہ جو متشابہ آیات ہیں ان میں تحویل کی گنجائش تو ہے لیکن اس کے بوجود اس کی صحیح تعویل اہلِ علم جانتے ہیں اور جو بھی اس کی غلط تعویل کرے گا غلط تفسیر کرے گا اس کا ناطقہ قرآنِ مجید کی آیات سے ہی بند کر دیا جائے فَأَمَّا الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ زَيْغٌ فَيَتَّبِعُونَ مَا تَشَابَحَ مِنْهُ بْتِغَاءَ الْفِتْنَةِ وَبْتِغَاءَ تَعْبِيلِهِ اور وہ لوگ جن کے دلوں میں کجی ہے ٹیڑھا پن ہے وہ اس میں سے ان آیات کی پیروی کرتے ہیں جو کئی معنوں میں ملتی جلتی ہیں فتنے کی تلاش کے لیے اور ان کی اصل مراد کی تلاش کے لیے وہ کم آیات یہ وہ آیات ہیں کہ جن پر اجمالا اور تفصیل ایمان لانا ضروری ہے اور میں آیات میں وہ آیات شامل ہیں کہ جن کی تفسیر وہ اہل ایمان کے لیے جاننا ضروری نہیں ہوتی تو ان پر اجمالی طور پر مجمل طور پہ بندہ ایمان لے آئے کافی ہے تو اب وہ لوگ جن کا مقصد نقطہ چینیاں کرنا ہے قرآن مجید فرقان امیر پر نقض کرنا جن کا مطلوبہ مقصود ہے یا اس کے ذریعے ہی لوگوں کو گمراہ کرنا مقصود ہے وہ متشابہ آیات کے پیچھے پڑ جاتے ہیں اپنے باطل موقف کو متشابہ آیات سے ثابت کرنے کی کوشش کرتے ہیں کیونکہ ان میں ان آیات میں وہ اگر محض اسی آیت کو دیکھا جائے تو تھوڑی سی لچک ہوتی ہے اور اگر اس آیت کے ساتھ دیگر آیات ملا لی جائے تو وہ لچک ختم ہو جاتا ہے معنی اس کا جاتی عمر ثابت ہو جاتا ہے اب اللہ سبحانہ خانہ ہوا نے فرمایا کہ اللہ عرش پر مستوی ہے الرحمن الارش رحمان رحمان عرش پر مستوی ہوا کیسے مستوی ہے عقل کے ذریعے نہیں جانا جا سکتا اس پر جیسے اللہ نے کہہ دیا ویسے ہی ایمان لے آؤ بس اللہ نے کہہ دیا کہ رحمان عرض پر مستبی ہے مان لو اللہ تعالیٰ عرض پر مستوی ہے کیسے مستفی ہے کما علی کو بھی شانی ہی جیسے اللہ تعالیٰ کے شاع نشان اللہ سہانا ہوا تو اللہ بہتر جانتے ہیں کہ کیسے مستوی ہے اللہ نے دعویٰ کیا ہے ہمارا کام ہے ایمان لانا کہ اللہ تعالیٰ کا دعویٰ سچا ہے من اللہ تیرا اللہ سے زیادہ بات میں سچا اور کھرا کوئی نہیں اجمالی طور پر ان پر ایمان لانا اللہ تعالیٰ آسمان دنیا پر رات کے تیسرے پہر میں اترتے ہیں آخری پہر میں کیسے اترتے ہیں کمائی علی نہیں جیسے اللہ کے شایان نشان سوال پیدا ہوتا ہے کہ دنیا میں ہر وقت کہیں نہ کہیں رات کا تیسرا پہر آخری پہر شروع ہو رہا ہوتا ہے چوبیس گھنٹے کسی نہ کسی جگہ پہ رات کا آخری پہر ہوتا ہے تو اللہ پر پھر اترتا تعالیٰ ہر وقت اترتا ہی رہتا ہے عقل نہیں سمجھ سکتی اس بات کو اللہ سلحان تعالی نے جیسے کہہ دیا مان لو یہ ہے متشابہات پر ایمان لانے کا معنی تو اجمالی طور پر جیسے کہا مان لو بس اسی طرح کچھ لوگ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی صفات اللہ تعالیٰ کے عرض پر مستوی ہونے کو اللہ تعالیٰ کا ہاتھ اور اس طرح کی جو صفات ہیں ان کو وہ متشابہ قرار دیتے ہیں اور ان کے معنی کرنے سے ہی گریز کرتے ہیں تو یہ طریقہ کار بھی غلط ہے اس اعتبار سے یہ آیات محکم ہے ان کا معنی واضح ہے ما ہاتھ اللہ کا ہاتھ ہے ہمارا ایمان ہے کیسا ہے کمای علی کو بشانی جیسے اللہ کے شاعن شان اللہ نے فرمائے اللہ اللہ کے دونوں ہاتھ کھلے ہیں یون فکو کے اللہ جیسے چاہتا ہے خرچ کرتا ہے ہمارا ایمان یقین ہے اللہ کے دو ہاتھ ہیں اللہ ان سے خرچ کرتا ہے کیسے کمای علی کو بشانی ہم اس کا مرنا کرنے سے گریز نہیں کرتے مرنا کریں گے کہ یاد کا معنی ہاتھ ہے لیکن اس کی تعویل نہیں کریں گے اس کو تشبیح نہیں دیں گے انسانوں کے ہاتھ کے ساتھ یا مخلوق میں سے کسی کے ہاتھ کے ساتھ جیسے اللہ نے کہہ دیا اس پر ایمان اور اس کی تعویل کو حقیقت کو اللہ کے سپرد کر دیا یہاں پر اہل کتاب کو نصارہ کو بھی تنوی ہے وہ کہتے تھے کہ عیسیٰ علیہ سلاط وسلام کو اللہ تعالی نے کہا ہے کلیمات الفاہ علام کہ عیسیٰ علیہ السلاۃ وسلم اللہ کا کلمہ ہے فرمایا وہ روح رمبن ہوں عیسیٰ علیہ السلاط وسلام اللہ کی طرف سے روح ہیں اب یہاں سے وہ عیسیٰ کے اللہ ہونے پر ذرا کرتے ہیں کرتے اللہ کا کلمہ اللہ کی روح تو پھر اللہ یا اللہ کا بیٹا ہوا نا عشرت کرتے ہیں وہ اس سے متشابہ ہیں اس میں تعبیر کی گنجائش کھینچا تانی کرتے نکالتے لیکن دوسری آیات میں اللہ سبحانہ اللہ و تعالی نے اس فصلے کو واضح طور پر حل کر دیا فرما ان ہوا اللہ عبد السلات وسلام وہ تو صرف بندے ہی ہیں ہم نے ان پر انعام کیا ہے تو محکم آیت نے آ کے اس میں جو تعویل انہوں نے غلط کی اس کو رد کر دیا اسی طرح اللہ تعالیٰ عیسا اللہ کا مسئلہ عیسیٰ علیہ سلاۃ والسلام کی مثال اللہ سبحانہ کے ہاں صحمہ سلاۃ وسلام کی طرح ہے اب آدم کیا ہیں؟ اللہ کی مخلوق اللہ کے بندے اور رسول تو عیسیٰ بھی اللہ کے بندے اور رسول ہیں اللہ کی مخلوق ہیں اللہ یا اللہ کا بیٹا نہیں ام الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ ہم ضیع یعنی وہ لوگ جن کے دلوں میں کجی ہے اور جن کا مشغلہ ہی محض فتنہ جوئی ہے فتنہ تلاش کرنا ہوتا ہے وہ وہ کم آیات کو چھوڑ کر متشابہ آیات کے پیچھے پڑ جاتے ہیں اور چونکہ وہ کئی معانی کا احتمال رکھتی ہیں اس میں کئی ایک معنوں کا احتمال موجود ہوتا ہے اس لیے وہ اسے وہ معنی بھی نکالتے ہیں جو قرآن مجید کی شری ناس کے خلاف ہوتے ہیں اب جیسے روح منہ اور کلیم سے وہ مانا نکال لیا عیسائیوں نے جو قرآن کی سری ناس ان ہوا عبدوں کے خلاف ہے تو فطرا جو فطرا پرور لوگ وہ ایسے کام کرتے ہیں اور کہتے کیا ہیں ہم اس کی اصل مراد تلاش کر رہے ہیں ابتغاء ابتغا الفطر ام المؤمنین سید ایشا صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان فرماتی ہیں صحیح بخاری کی روایت ہے کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان آیات کو الباب تک پڑھا روایت اول الباب اور فرمایا کہ جب تم ان لوگوں کو دیکھو جو متشاب ہاتھ کے پیچھے پڑتے ہیں تو سمجھ لو کہ یہ وہ لوگ تعالیٰ نے ذکر کیا ہے وہ ام الدین فی قروب زیر سے وہ لوگ مراد ہیں جو متشابہات کے پیچھے پڑتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں سن نبی داود کی روایت ہے کہ قرآن مجید فرقان حمید کے بارے میں جھگڑنا یہ کفر ہے قرآن کے بارے میں جھگڑا کرنا یہ کفر ہے لہذا ضروری ہے کہ قرآن کا جو محکم حصہ ہے اس پر عمل کیا جائے اور جو متشابہ حصہ ہے ان باتوں پر جو کا تو ایمان رکھا جائے اور ان کی تفصیلات کے بارے میں بحث نہ کی جائے مما اللہ اور اس کی تعویل صرف اللہ تعالیٰ ہی جانتا ہے اور جو راسخ فر ہیں کہتے ہیں کہ ہم اس پر ایمان لے آئے یہ سب کچھ ہمارے رب کی طرف سے اللہ تعالی کی طرف سے ہے اکثر آما آئما, آئمّا قرآت علم طبیل عل اللہ یہاں پر وقف کرتے ہیں ور راس خون فر علم سے اگلا نیا کلام شروع کرتے ہیں یعنی مراد یہ معنی بن جائے گا کہ متشاب آیات کی اصل مراد اللہ کے سوا اور کوئی نہیں جانتا حتٰ کہ راسد پھر العلم بھی نہیں جانتے اللہ پر وقف کرنے سے یہ مانا بنتا ہے اور جو راسد پھر علم لوگ ہیں وہ کہتے ہیں کہ محکم اور متشابہ سب اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے ہم متشابہات کی اصل مراد نہ جانتے ہوئے بھی ان پر ایمان لے آتے ہیں اور ان کے اند اللہ ہونے پر یقین رکھتے ہیں کہ یہ اللہ سبحانہ و تعالی کی طرف سے ہی نازل کردہ نازل شدہ ہیں اور کچھ آئمہ کا کہنا ہے کہ وراس خون فل کا جو لفظ ہے اس کا لفظ اللہ پر اطف ہے یعنی وما يعلم اللہ فی العلم. کہ اہل زیخ جن کے دلوں میں کجی اور کیڑا پن ہے وہ آیات متشابہات کا پیچھا کرتے ہیں اور ان کی اصل مراد تلاش کرنے کے لیے ان کے معنی مراد لینے کی کوشش کرتے ہیں اور ایسے معنی نکالتے ہیں جو قرآن و حدیث کے سراسر حالان حالانکہ ان کا اصل معنی اللہ تعالیٰ جانتا ہے اور راسک فی العلم لوگ جانتے ہیں جو علم میں پختہ لوگ ہیں وہ اس کا معنی جانتے ہیں سمجھتے ہیں یہ سب ہمارے رب کی طرف سے ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے اس لیے ان کا ایسا معنی مراد ہو ہی نہیں سکتا جو دوسری آیات کے خلاف ہو تو اللہ پہ وقف نہ کرنے سے معنی یہ بن جائے گا کہ راسک فرعلم لوگ بھی ان آیات متشابہات کی تعویل اس کی اصل مراد اور معنی سمجھتے اور جانتے ہیں اور جو اہل زیب ان کا غلط معنی نکالتے ہیں راسک پھر علم لوگ ان کا رد کرتے ہیں اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے عبداللہ بن عباس بندی اللہ تعالی عنہ کے لیے دعا کی اللہ مفق حفی الدین وحت اس کو دین کی سمجھ عطا کر وعلمہ وحطاویل اور اس کو تعویل کا علم سکھا تو اس سے بھی معلوم ہوتا ہے کہ راسف فی العلم لوگ جو ہیں وہ آیات متشابہات کی تعویل بھی سمجھتے اور جانتے ہیں کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کے لیے دعا کر رہے ہیں کہ انہیں تعویل کا علم عطا کر اور اللہ پہ اگر وقف کیا جائے تو اس کا معنی یہ بن جائے گا کہ اس کی حقیقت اصل حقیقت وہ اللہ تعالی ہی جانتا ہے تو یہاں اس معنی میں اگر لیا جائے تو پھر اللہ پر وقف کرنا ضروری ہو جاتا ہے کیونکہ ہر چیز کی اصل حقیقت وہ اللہ ہی جانتا ہے اللہ کے سوا اور کوئی نہیں جانتا تحویر کے دوسرے معنی ہیں کسی چیز کی تفسیر بیان اور توضیح تو اگر تفسیر بیان اور توضیح مراد لیا جائے تحویر کا معنی وہ اہل علم بھی جانتے ہیں راسک پھر علم بھی جانتے ہیں یعنی اگر تعویر کا معنی کریں اصل حقیقت تو پھر اللہ پر وقف ضروری ہے ہمارے علم یہ علم حقیقت اصل یا اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا اور اگر تعمیر کا معنی کریں تفسیر بیان وضاحت پھر راس فی العلم علم وہ اللہ پر عقف ہو جائے يَعْلَمُ إِلَّ اللَّهُ فِي الْحِلْمِ. کہ اس کی و اللہ تعالی جانتا ہے اور علم میں پختہ لوگ راسک لوگ جانتے ہیں بھی وہ کہتے ہیں کہ ہم اس پر ایمان لے آئے یہ سب ہمارے رب کی طرف سے ہے نہیں نصیحت حاصل کرتے مگر اقل مند ہی ربانہ لاتو بانا بعد باجائد ہدیتانہ اے ہمارے رب تو ہمارے دلوں کو ہمیں ہدایت دینے کے بعد ٹیڑا نہ فرمانا وہ حبلانہ ملدن کا رحمہ اور ہمیں اپنی طرف سے رحمت عطا کر انکا نہ کا یقینا تو ہی خوب عطا کرنے والا ہے ربانا اے ہمارے رب ان نکا جام الناسلی یوم اللہ وفی تو لوگوں کو ایسے دن کے لیے جمع کرنے والا ہے کہ جس دن میں کوئی شک نہیں ہے ان اللّہ یقیناً اللہ تعالی وعدے کی خلاف ورزی نہیں کرتا ان دو آیات میں وہ دعا ہے جو راسد فی العلم لوگ علم میں پختہ لوگ کیا کرتے ہیں اللہ رب العالمین سے ہدایت اور ہدایت پر ثابت قدمی کی دعا اور قیامت کے دن اللہ کے سامنے پیش ہونے کا یقین یہ اہل علم کا وطیرہ اور طریقہ کار ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی دعا کرتے تھے یا مقلب القلوب ثبت کلبی اللہ دینک اے دلوں کو پھیرنے والے میرے دل کو اپنے دین پر ثابت رکھنا تو یہ اہل ایمان کا راسک فی العلم لوگوں کا طریقہ کار اور انداز ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ سے رسوخ اور ثابت قدمی کی دعا کرتے رہتے